تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی میں کیا فرق ہے تنظیم اسلامی تنظیم اسلامی ہے جماعت اسلامی جماعت اسلامی ہے البتہ آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں میں اس کا مداح سے جواب دے دیتا ہوں جہاں تک تو انقلابی انداز فکر کا تعلق ہے اس میں تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی کے مابین بہت مماثلت ہیں قرب ہیں لیکن جہاں تک عملی طریقہ کار کا تعلق ہے ان دونوں کے مابین بوز المشرقین ہیں اس وقت کی جماعت اسلامی کہ وہ جماعت اس ملک میں اس بات کی قائل ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے وہ اسلام کو نہ حافظ کریں. الیکشن کے ذریعے سے اقتدار جو ہے اسلام پسندوں یا اسلام کے ساتھ مخلص تعلق رکھنے والوں کو حاصل ہو اور اس کے نتیجے میں وہ اسلام کو قائم کرے ہمارے نزدیک یہ خام خیالی ہے اس سے کوئی نہیں البتہ یہ کہ اسلام کے پروفیس کا وہ انقلابی طریقہ ایک دعوت ہو اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں بھیڑ نہیں وہ جو اپنے اوپر نافذ کریں اور اس کے لیے تن من دھن کھپانے کے لیے تیار ہو جائیں وہ مل کر ایک بنیاد مرسوس بنیں ایک انقلابی طاقت اور وہ تصادم کے ان تمام مراحل سے گزر کر اسلام کو نافذ کریں اگر اللہ کو منظور ہو, ہو سکتا ہے کوئی ہو جائے جو سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا لیکن وہ جام شہادت نوش کر لینا جو ہے اس دنیا کی ہزار کامیابیوں سے بڑھ کر کامیابی لیکن راستہ اس کے سوا تو زمین و آسمان کا فرق ہے ہمارے اور ان کے بنیادی طریقہ کار اسی طرح حید تنظیمی ہم نے بیحت کی بنیاد پر اختیار کی ہے ان کا وہ قانونی اور دستوری ڈھانچہ ہے رکن ہوتے ہیں پھر رکن جو ہے ووٹ دے کر امیر کو منتخب کرتے ہیں پھر پانچ سال کے بعد پھر وہ ان کا ایک انتخاب ہوتا ہے یہ سارا ہمارے نزدیک مغرب سے درآمد شدہ نظام ہے اور یہ صحیح نظام نہیں ہے صحیح نظام وہی بیٹھ کا ہے من انصاری اللہ کون میرا مددگار ہے اللہ کے راستے تو وہ تو جوش و کھڑا ہوتا ہے وہ خود بخود امیر ہوتا ہے مودودی صاحب ہی فطری امیر تھے اس جماعت کے اور انہیں مرتے دم تک اس کی قیادت نہیں چھوڑنی چاہیے تھی اس لیے کہ وہ اس کے اصل فطری امیر تھے قائد تھے کامیابی ہوتی تو سہرہ انہی کے سربندر اور ناکامی ہوئی تو انہی کو الزام لینا چاہیے